بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے اپنی دہ میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلانا ہوگا